لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں اہل جہنم اور اہل جنت ہرگز ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں یہ حکم عام ہے اس لیے اہل جہنم میں اللہ کی یاد سے غافل اور اہل جنت میں اسے یاد کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے بدرج اولا داخل ہیں اس لیے کہ آیتوں کا سیاق و سباق انہی دونوں قسموں کے بارے میں ہیں اور اس حکم عام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سراحت کر دی کہ حقیقی کامیابیوں کامرانی تو صرف اہل جنت کے لیے ہے کہ انہیں ہر مصیبت و تکلیف سے نجات مل جائے گی اور ہر راحت و نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے